اللہی من بسم اللہ الرحمن سورہ فلق تیسے بارے کے سورت میں سے ایک ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اور بعد رواج میں آتا ہے کہ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سرح مبارکہ میں ایک روح کو پانچ آیتیں تیس کلمات اور چوہتر حروف ہیں اس سرح مبارکہ میں اللہ تبارک و وزادہ نے جس مضمون کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مکہ معظمہ میں یہ دونوں صورتیں جن حالات میں نزل ہوئی تھی وہ حالات یہ تھے کہ اسلام کے دعوت کے شروع ہونے کے ساتھ ہی ایسا مخصوص ہونے لگا جسے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیڑوں کے چتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے جون جو, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی کی گئی کفار قریش کے مخالفت بھی شدید تر ہوتی چلی گئی جب تک ان لوگوں کو امید رہی کہ شاید وہ کسی طرح کے سودے بازی کر کے یا بلا پسلا کر آپ کو اس کام سے باز رکھ سکیں گے اس وقت تک تو پھر بھی ایند کی شدت میں کچھ کمی رہی لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرف سے بالکل مایوس کر دیا کہ آپ ان کے ساتھ دین کے معاملے میں کوئی مساجحت کرنے پہ امادہ ہو سکیں گے اور سورہ کافرون نے صاف صاف ان سے کہہ دیا گیا کہ جن کی بندگی تم کرتے ہو ان کی بندگی کرنے والا میں نہیں ہوں اور جس کے بندگی میں کرتا ہوں اس کے بندگی کرنے والے تم نہیں ہو اس میرا راستہ الگ ہے اور تمہارا راستہ الگ ہے تو کفار کی دشمنی اپنے پورے عروج پر جو خصوصیت کے ساتھ جن خاندانوں کے افراد مردوں یا عورتوں میں سے نے اسلام کو قبول کر لیا تھا ان کے دلوں میں تو حضور کے خلاف ہر وقت غصے کے شدتیں سلگتی رہی حضور عبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ مشورے کیے جاتے رہے کہ کسی وقت رات کو چھپ کر آپ کو شہید کر دیا جائے تاکہ بنی ہاشم کو قاتل کا پتہ نہ چل سکے اور وہ بدلہ نہ لے سکے آپ کے خلاف جادو نے کیے جا رہے تھے تاکہ آپ یا تو وفات پا جائیں یا سخت بیمار پڑ جائیں یا دیوانی ہو جائیں شیاتی جن اور ان ہر طرف دے گئے تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین قرآن مجید کے خلاف کوئی نہ کوئی وس و سد جس سے لوگ بد ہو کر آپ سے دور درجے پہ مجبور ہو جائیں بہت سے لوگوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھی جل رہی تھی کیونکہ وہ اپنے سوا یا اپنے قبیلے کے کسی آدمی کے سوا دوسری کسی شخص کا چراغ جلتے نہ دیکھ سکتے تھے جیسے کہ ابو جہل جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں حد سے بڑھ گئے تھے اس کی وجہ وہ خود بیان کرتا ہے کہ ہمارا اور بنی عبد المنافع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا باہم مقابلہ تھا انہوں نے گانے کھلا تو ہم نے بھی کھلائے انہوں نے لوگوں کو سواریاں دی تو ہم نے بھی دی انہوں نے لوگوں کو اتی اور توفی دیے تو ہم نے ان سے بڑھ کر دی یہاں تک وہ اور ہم جب عزت اور شراف شرافت میں برابر کے ٹکر کے ہو گئے تو اب وہ کہتے ہیں کہ ہم میں ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وہی اترتی ہے بالا اس میدان میں ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں خدا کی قسم ہم ہرگز اس کو نبی نہیں مانیں گے اور نہ ان کا تصدیق کریں گے ابن حشان کے جن اول میں یہ واقعہ نہ کرا ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں تو صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے کی سے رات کے اندھیرے اور جادوگروں اور جادوگروں کے شر سے اور حاسدوں کے شر سے اور ان سے کہہ دو کہ میں تنا مانگتا ہوں انسانوں کے رب انسانوں کے بادشاہ اور انسانوں کے معبود کے ہر اس حسوز انداز کی شخصیں جو بار بار پرست پرس ہے اور لوگوں کے دلوں میں وسز رکھتا ہے خواب و شیاتی جن میں سے ہو یا شیاتی انس میں سے چنانچہ اسی ضد حسد اور اینات کے وجہ سے ایک یہودی تہ نبی ابن عاصم جب وہ اپنے مجلسوں سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف لوٹتے تو اپنے گھر میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں اس کے زبان پہ رہتی اور گھر والوں کے سامنے بھی اس کا اظہار کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے گھر میں جو بیٹیاں تھیں ان کے دنوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حسد کی آگ بڑک اٹھائی اب ان خواتین سے اور تو کچھ نہ ہو سکا انہوں نے کسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کام کرنے والی خاتون سے آفس کے سر مبارک اور داری کے بال حاصل کیے اور ان پہ جادو کر کے ایک کوئی میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیے گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ سے فرماتی ہے کہ حسد کی وجہ سے ان خواتین کی کی ہوئی جادو کا حضور نبی کریم سے جو اثر ہوا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے کمزور ہونے لگے اور ساتھ دنیا میں معاملات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جایا کرتے تھے لیکن اس بات سے یہ نتیجہ ہر گز نہیں نکالنا چاہیے کہ جادو کے اثر کی وجہ سے وہی کی ذمہ داری بھی متاثر ہونے لگی اس لیے کہ جادو شیطانی عمل ہے اور شیطانی عمل رحمان فریدے کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا جہاں رہمان امان ہوتے ہیں شیتانی ادائیگی کی کی میں کوئی نہیں کی اور نہ اس پر کوئی فرق پڑا لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے جیسے کہ آپ میں زخمی ہوئے تھے اسی طرح اس کے اثر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہوا تھا اسی طرح کا اثر اس جادو کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ ہونے لگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو فرشتے بھیجے ایک فرشت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑا رہا اور دوسرا پاؤں کے طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی گفتگو کو تو سن رہا تھا میں اب میرے آنکھ کی بند لیکن میرا دل اور دماغ بے دار اور ہوشیار تھا وہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی ان صاحب کو کیا ہوا تو وہ دوسرا اس کو بتانے لگا کہ بھائی ان پہ جادو کر دیا گیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کی گفتگو کو ٹھیک طریقے سے سن رہا ہوں اور ان فرشتوں کے بہانے گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیماری کے اسباب اور وجوہات بتا دیں تو اس نے پوچھا جادو کس چیز میں بتایا کہ کنگی کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں پر گیارہ گرہ لگا کر کے فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیتے ہیں اس نے یہ بھی کہا کہ اگر اس کو نکال کر کے سورہ فلق اور سورہ ناز دونوں کی ملا کر کی جو گیارہ آیاتی بنتی ہے اگر ایک ایک گرہا کھولتے ہوئے ایک ایک آیات پڑھتا جائے اور اس پر پھونٹا جائے تو اس سے اس جادو کا اثر ختم ہو جائے گا یہ سنتے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے اور اپنے حرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو وہاں موجود تھے چونکہ گھر کے فرد تھے آپ نے بلایا اور فرمایا کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ بہت ہوئے جب وہاں پہنچے اور انہوں نے پتھر کو اٹھایا تو اس کے نیچے وہ کھنگی بھی ملی اور ایک موم کا بنایا ہوا ڈانچا جس کے اندر شوئی وہ ان کو اٹھا کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ان نازل کی ہوئی گیارہ آیتوں میں سے ایک ایک آیت کو پڑھتے تھے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے تھے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ایک ایک گرہ بولتا تھا تو جیسے میرے وجود کا ایک ایک جوڑ جو پہلے درد کر رہا تھا وہ گویا ٹھیک ہوتا جا رہا ہے پر میرا وزن کھوتا چلا جا رہا ہے یہاں تک کہ جب گیارہ گہری گول دی اور یہ گیارہ آیتیں میں نے پڑھ پڑھ کر کے اسے پھونکی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مکمل صحت دیا گیا تعفر میں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں وہ لوگ کس حد تک گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے معاشرے میں ہر اس لقب سے یاد کیا جو کسی کو بدنام کرنے کے لیے اختیار کیا جا سکتا ہے یا کسی کو دیا جا سکتا کبھی جاد, جادوگر کہتے ہیں کبھی مجنون کہتے ہیں کبھی شاعر کہتے ہیں کبھی ہوا برف کہتے ہیں کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سحر دیا جاتا ہے کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین اسلام کے پیغام کو عام کرنے سے روکنے کے غرض سے آپ کے بچیوں کو طلاق دی جاتی ہے کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کیا جاتا ہے کبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال کر کے پہاڑوں کی طرف لے جا کر کے وہاں بند کر دیا جاتا ہے اور کبھی بالکل ملک کے بدر کر دیا جاتا ہے اور کبھی نوبت یہاں تک پہنچ پہنچاتی ہے کہ بیچ جب وہ ظاہری طور پہ تمام تر اسباب شر کو استعمال کر کے ناکام اور نامراد رہے تو پھر انہوں نے شیاتی خفیہ تدابیر کو بھی آزمانا شروع کیا کہ اس طریقے سے کسی طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے پیغام کے پہنچانے کے ذمہ داریوں سے روکنے اور ان کا ہلکا اثر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے منبر ہونا ختم ہو جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشار ہے کہ وہ نوری ہی وضو کرے مشرقن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس نور ہدایت کو ہر چار سو خلق کرے گا اگرچہ اس دین اسلام کے غلبہ مشرقین کو ناگوار لگتا ہے قرآن مجید کی یہ آخری دو صورتیں بجائے خود الگ الگ ہیں اور مصحف میں بھی الگ الگ ناموں سے ہی لکھی ہوئی ہے کہ ایک کا نام سور فرق ہے دوسری کا نام ناس ہے لیکن ان کے درمیان اتنا گہرا تعلق ہے اور ان کے مضامین ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں کہ ان کا ایک مشترک نام معاوضین رکھا گیا ہے امامی بحقینی دلائل نبوت میں لکھا ہے کہ یہ ناظر بھی ایک ساتھ ہوئی ہے جیسے کہ اب میں نے عرض کیا چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے کل آپ کہہ دیجیے میں پناہ مانگتا ہوں بربل کے کے. من صبح ما کے ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ومن شر اور رات کے تاریخی کی شرطیں ایزا وقب جب وہ چھا جائے اس لیے کہ جادوگر اور ساحر عام طور پہ یہ شادانی اعمال رات کے اندھیرے میں کیا کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو پتہ نے فرمائے کہ آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اللہ میں پنان مانگتا ہوں رات کے اندھیرے کے شر سے جب وہ خوب چاہ جائے وہ من شر نفا سات پھر اوقت اور گرہوں میں پونگنے والیوں کے شر سے اور منشر حافظ دینے جزا ہست اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے حسد کے معنی ہیں دل میں کسی کے لیے کی یہ بوبز رکھنا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ آسمان میں سب سے پہلے اس بدعملی عملی شیطان ہوا آدم کے مقابلے میں جنت سے نکال دیا گیا اور زمین پہ قابل ہوا تو وہ قاتل الناس قرار پایا اور اس کی حصے میں یہ بات آئی کہ اس کے بعد جتنی بھی ناح خون ہوتے رہیں گے اس میں قابل برابر کا حصہ دار قرار دیا جائے گا اس لیے کہ حسد کے شرط کی بنیاد زمین پر اس نے رکھی اور آسمان پر شیتان نے الحمد للہ رب العالمین